بسم اللہ صحمت الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہبادشاہ باقی برادر الخانہ صاحب سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر تین سو چوبیس ابلک بتیس ہے تین سو چوبیس شروع سے لے کر ابھی تک بتیس جو ہے دعی صبح کا درس نمبر بتیس ہے اور ہمارے دعا صبح کا پیراگراف نمبر چار یعنی کل چو چودہ اللہ ہے تو ان میں سے چوتھا اللہ کا آخری درس ہے ہاں جی اس کا آخری حصہ ہے ومن فدنت القبور ہاں جی اس دعا کا آخری حصہ ہے ومن دعوق الومن دعوت صبور تھا کہ اللہ ہلاکت کو پکارنے سے میں تیرے دربار میں پناہ ماتا ہوں ہاں کیونکہ قیامت میں سرا قرآن واقعاتوں سے معلوم ہوا ظالم کافر پھر مشرق قیامت میں ہنج سر پکڑ کے فریاد کرتے پھریں گے کہ ہائے افسوس ہم ہلاک ہو گئے ہائے افسوس ہم تباہ ہو گئے ہم برباد ہو گئے جب عضاء اللہ کو دیکھیں گے تو اس سے پناہ ہمارے دعوت ثبوت سے ہاں جی ہلاکت کو پکانے سے ابھی ہے من دعوت امن فتن تل یا یہ آخری پیر لفظمین کے معنی سے کے معنی میں ہاں جی فطنا تلقبور یہ تو الحسن کے تو ہیں فتنہ جو ہے آزمائش اس کے معنی مصیبت گمراہی کفر ہنگامہ رسوائی پریشانی گھبراہٹ اور فتن یہ سارے معنی کی ہے قامصول جدید میں ان معنی میں سے جو ہے یہاں پر دعا میں آزمائش مصیبت رسوائی پریشانی گھبراہٹ سب صحیح ہے ہاں یہ سارے معنی سب صحیح ہے کہ قبر کی اعلیٰ آزمائش ہے میں تیرے پناہ مانتا ہوں قبر کی مصیبتوں سے قبر کی رسوائی سے پریشانی سے گھبراہٹ سے میں تیرے درگاہ میں پناہ مانتا ہوں اصل ہے تو فتنہ کا جو ہے اس کا غروف الدین فات اور نون ہے اس کا معنیٰ یہ لکھا ہے الختبار و الامتحان فطنا کو نا ازمائش تو عربی لغات مشہور مختار السّہ اس میں فرماتے فطنا کے معنیٰ الاختبار و الامتحان یہ معنی کیا ہے اور ایک معنی جو ہے الفتنہ انار فتنہ یعنی آک یہ ایک معنی بھی کیا ہے اور قرآن پاک کی ایک لغاتے مفردات راغب کے نام سے مشہور قرآن لغات ہے اس میں فرماتے ہیں فتن جو ہے فاتح نون اس کے اصل معنیٰ اصل الفتن ادخال الضحاوی عنارہ ہاں جی سونے کو جو ہے الفتن اصل لغت میں سونے کو آگ میں ڈھالنا کہ اس لیے لتا زہرا جودا من ارادہ ہیں تاکہ سونے کی جودت یعنی اچھائی اور پستی سے پستی ہاں چاہی یا پستی یعنی کسی قسم کی خرابی یا دو نمبری ہو تو اسے ظاہر کر اس میں کہتے ہیں فتنا سونے کو آگ میں ڈالیں گے تاکہ یہ کتنا خالص ہے اور کتنا ناخالص ہے ملاوٹ ہے اس چیز کو چاننے کے لیے آگ میں ڈالنے کو عرب بولتے ہیں ہاں جی فتنا اور پھر کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ لبس ہے واش وسطوں میں نے خال انسان ان اور قرآن پاک میں عرب اعظم اس معلوم استعمال کیا گیا اور استعمال کیا گیا انسان کا جہنم کے آگ میں ڈالنے کے لیے بھی فتنا کا لواج استعمال ہوا ہے چنانچہ قرآن پاک میں اللہ کی جگہ فرماتے ہیں یومہم یوم العرِ یفتنون یعنی جب انہیں اس دن آگ میں پھینکا جائے گا یومہم اس دن ان کو پھر نعرِ آگ میں یفتنون یعنی ڈالا جائے گا آگ میں پھینکا جائے گا ذرا ایک اور آدمی کو فتنہ تک ہو اب تم سب آگ کے عذاب کو چکھو ہو یہاں فتنا منی وہی کے عذاب کے معنی میں کیا ہے تو یہ جو ہے لفظ فتنہ کا معنی اور قبور جو ہے تو فتنہ کا ہاں جی بس کا ایک معنی آگ میں ڈالنا اور عذاب دینے کا بھی ہے دو معنی ہو گیا فدنہیں آگ میں ڈالنا اور عذاب دینے کا معنی بھی ہے اور ایک فدنا جو ہے ازمائش ہاں جی آزمائش مصیبت گمراہی رسوائی پریشانی کا راحت یہ سارے معنی بھی کیا ہے تو ایک چہنم کے آگ اور عذاب کے معنیٰ بھی ہے ہیں ہاں جی قبور جو ہیں قبر کی جمع ہیں اور قبر جو ہے لغت میں مقرر المیت مکر المیت ہاں جی یعنی مردے کے رہنے کا جگہ مردے کے رہنے کا جگہ اس کو قبر بولتے ہیں ہمارے عرف میں بھی جہاں مردے کو دفناتے ہیں اسی کو قبر بولتے ہیں داربی لوقت میں بھی یہی لکھا مقرالمعت مکر المعت یعنی مردے کے رہنے کا جگہ عرب بولتے ہیں اکبر تو ہو یعنی ہاں جس کے معنی جاتے ہیں جال تو لہو مکان برفی ہاں جی اخبار نے میں اس کے لیے ایسا جگہ قرار دیا جس میں اس کو رکھا جائے دفن کیا جائے ہاں جی جا میں نے اس کے لیے کیسا جگہ قرار دیا جس میں اس کو دفن کر سکے یہ سارے اس لفظ الفاظ کے معنی ہو تو وہ دعوت الصبور یا فدت القبی یعنی اے اللہ مجھے قبر کی قبر قبر میں بھی قبر ہی بولتے ہیں قبور جامع ہیں ہاں جی قبروں کے اللہ مجھے قبر کی ہاں جی عذاب سے مجھے بچا قبر کے جو ہیں آنکھ سے مجھے بچا اے اللہ مجھے قبر کے اور میں اللہ تیرے درگاہ میں بنا مانتا ہوں قبر کے عذاب سے قبر کے جو ہے آزمائش سے قبر کی رسوائی سے قبر کی پریشانی سے قبر کی گہراہٹ سے ہاں جی اور قبر کے آگ سے قبر کے عذاب سے یہ سارے معنی صحیح ہو رہا ہے لغت میں بھی اس کا یہ سارے معنی کہ ہے تو اصل معنی وہی عذاب الہی سے قبر میں ہونے والے عذاب وہ جس طرح کی وہ آگ کی شکل میں ہو پریشانی کی حقیق شکل میں ہو ہاں جی کی شکل میں بھی ہو رسوائی کی شکل میں ہو گھبراہٹ کی شکل بھی ہو ان تمام چیزوں سے اللہ مجھے میں جو ہے تو مجھے نجات دلائے ہاں جی تو مجھے بچائے مجات دلائے کیونکہ اس کا طالب وہی ان رنی کے لفظ سے ہے توجی رنی میں نظاب الصعط اللہ تو مجھے پناہ دے جی آگ کے عذاب سے اور ہلاکت کے پکار سے دعوت صبور اور فدنت القبر اور قبر کے فدنوں سے یعنی قبر کے عذاب سے قبر کے رسوائی سے قبر کے آزمائش سے قبر کے تکلیفوں سے اللہ تو مجھے نجات دلائے دعا کا اجماعی ہے ہاں جی تو اے اللہ پرورگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پوری ترجمہ کہ میری جو ہے میں ہاں جی میں تیرے درگاہ تیری درگاہ میں درخواست گزاروں کہ تم مجھے قبر کے عذاب ہنج آزمائش کیونکہ کئی ہی معنی ہیں وہ ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہاں عذاب آزمائے مشبہ رسوائی پریشانی کا سے پناہ عطا کرے مجھے نجات دے دیں دعوت دعوت ہم فنت القبور کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ تو مجھے نجات دے دے تو مجھے بچا لے فنت القبور قبر کی آزمائشوں سے قبر کی مصیبتوں سے قبر کے فتنوں سے قبر کے پریشانیوں سے گھبراہٹ سے عذاب سے اور تمام ہر و پریشانیوں سے اللہ میں تر درگاہ میں پناہ مانتا ہوں تو مجھے نجات دے دے اللہ قبر کے عذاب سے ہاں قبر کے فطرے سے اس مبارک دعا کا ترجمہ ہے تو اس بات میں جو ہے آج کی تھوڑی سی دعا کی توجہ ہے اس بات میں کوئی شک ہوا نہیں ہے کہ انسان اس وسیع دنیا میں ہاں جی رہنے کے بعد اچانک موت کے بعد قبر میں پہنچتے ہیں ہاں جی سب کو پتہ ہے موت کے بعد قبر میں پہنچتے ہیں تو وہاں اس بیچارے کا کیا حال ہوگا یا ہاں جی کیا حال ہوتا ہوگا وہ تو مقلا مشہور ہے ہاں جی مقلا مشہورہ مشورہ کے مطابق کے قبر کا حال مردہ جانے وہ بیچارہ جانتا ہے کہ اس تنگ و تاریخ حجرے میں جہاں نہ کوئی روشنی ہے نہ آرام کا کوئی بستر ہے نہ پہنے کا کوئی لباس سوائے کفن کے اوپر بھی مٹی اور نیچا بچھونا بھی, بھی مٹی ہاں جی پھر کتنے حشرات زمین کے کی کیڑے مکوڑے اس کے نرم و نازک جسم کو کھانے کے لیے اس کی طرف بڑھتے ہوں ہاں جی اور وہ بیچارہ جو ہے معلوم نہیں کہ خود سے آپ انہیں دور کر سکتے ہیں کہ نہیں تو بظاہر نہیں کر سکتے ہیں تو دوسری طرف سے جو جس طرف جو ہے اللہ کے فرشتے نقیر من کر ہاں جی اس کے سامنے کس خوفناک شکل میں حاضر ہو جاتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے خصوصاً گناہ بندوں کے لیے اور قبر کا جو ہے انسان کو اپنے دونوں دیواروں کے بیچ میں جکڑنا ہیں کہ ماں کا پہلا دودھ یعنی غرصے ہمارے غلطی میں ہیں جی منہ سے نکل آئے تو یہ ساری تکلیفیں یا زین گرامی قبر کے اندر یہ ساری پریشانیاں ہیں قبر کے اندر جو کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد پہلا مرحلہ ہے اور وہ فرشتے آپ سے جو سوالات کریں گے نہیں معلوم کہ ہم ان کے جواب بھی دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے اگر دے دے سکا تو پھر بھی شاید کچھ سکھ مل جائے ورنہ یہ فرشتے نہ کہ من کیا کیا سزا اور تکلیف دیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس چیز کا جی. اللہ بہتر جانتا ہے اس کو کیا کیا تکلیفیں ملے فرشتے ان کو دیتے ہیں اور لہٰذا اللہ ہی اپنی فضل و کرم سے بچا سکتا ہے ہمیں ان تمام عذابات سے عالمِ آخرت لہذا جو ہے اللہ ہی اپنی فضل و کرم سے جو ہے بچا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا جہنم کے عذاب سے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبر کے بارے میں فرمایا کہ القبر روزہ من ریاض الجنہ قبر جو ہے ایک باغشہ ہے جنت کے باغات میں سے یا او حفرت ہوفر نران یا جہنم کی جو ہے آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے آگ کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے آگ کی کھائیوں میں سے کھائی ہے یہ سارے معنی تو پیارے نبی نے فرمایا قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغشہ یا جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے یا کھائیوں میں سے ایک کھائی تو ادا نے کرم آپ یہاں سے ادا کریں کہ قبر سمیں کتنا اللہ کے میں پناہ مانا چاہے اس کے عذاب سے اگر قبر جو ہیں آپ کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغچہ بن جائے تو پھر آپ کتنا خوش نصیب ہوں گے ورنہ خدا نہ ہستا جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی بن جائے تو پناہ بر خدا پھر پھر اس سے بدبخت جو ہے کون شخص ہوگا جو قبر کے جہنم کے اذاق میں گرفتار ہو جائے لہذا اعضاء نگرامی اس دعا کو جو ہے امن اے اللہ میں قبر کی تکلیفوں سے قبر کے عذاب سے قبر کی آگ سے قبر کی پریشانیوں سے رسوائی سے گھبراہٹ سے میں تر درگاہ میں پناہ مانتا ہوں تو یہ دعا جو ہے کمال خلوص اور عزیزی سے پڑھا کریں تاکہ جو ہے قبر کی عذاب سے نجات مل سکے تاکہ قبر کے عذاب سے نجات مل سکے اور سید علی رحمان نے ہمیں اسرتقاطیہ میں بھی فرمایا کہ اس بات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے بھائی عجیب انتہا تھا کہ دان قبر روز تم ریاض جنان اور حفرۃ تمن حفرِ نیران شاثر نے بھی ہمیں فرمایا بے بند مومن تم اس بات پر ایمان رکھنا اعتقاد رکھ رہا اس بات کو ہاں جی ماننا لازم اور واجف ہے کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک بادشاہ یا جہنم کی کھائیوں میں سے کھائی گاٹیوں میں سے گاٹی گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اس بات پر ہمیں اعتقاد رہنا بھی واجف ہے کہ آدر شاثر محمد الواح نے لہٰذا اسے معلوم ہوا کہ قبر جو ہے وہ دو انتہائی ایک اہم اور مشکل مراحل میں سے اس دنیا سے جانے کے بعد لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حضور میں قبر کے عذاب سے ہمیں ہمیشہ پناہ ماہتے رہنا چاہیے تاکہ وہ پاک ذات اپنے لطف و کرم سے اپنے رحمت و واسے سے ہم سب کو قبر کے عذاب سے اخرت کے عذاب سے نجات دلائے آمین رب العالمین